صورت الانبیاء رقوع نمبر پانچ میں اللہ رب العزت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رشت و ہدایت کا ذکر فرماتے ہیں اور اپنی قوم اور اپنے خاندان کو دعوت حق اور دعوت توحید کی جانب متوجہ کرنے کا تذکرہ ہوا لوگوں کا آگے سے ایک ہی جواب تھا کہ ہمارے آباء اجداد اسی طرح کرتے رہے تو ہم اسی کے اوپر قائم رہیں گے لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے یہ کہا اجب تنا بالحقی من اللّہ آپ واقعی کوئی حق بات ہم سے کہہ رہے ہیں حق آپ لے کے آئے ہیں ہمارے پاس یا ویسے ذرا کھیل تماشا کر رہے ہیں ہمارے ساتھ انہیں یہ توقع نہیں تھی کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے بتوں کی تردید کریں گے کیونکہ عرصۂ دراز سے بت پرستی میں مبتلا تھے اور وہ ان کی عادات کا حصہ بن چکا تھا ان کی معاشرتی رسوم میں شامل ہو چکی تھی بت پرستی تو انہیں توقع نہیں تھی کہتے ہیں عجیب بالحق یا امن تمن اللہ آپ ویسے ہی ذرا کھیل تماشا کر رہے ہیں یا واقعی حق لے کے آئے ہیں ہمارے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتلایا انہیں کہ یہ رب کا پیغام ہے تمہارا رب رب السماواتی ولعرض ہے جس نے پیدا کیا ہے ان کو اور میں بھی اس بات پر گواہی دیتا ہوں اور یاد رکھو میں تمہارے بتوں کی خبر لوں گا جب مجھے موقع مل گیا میں خبر لوں لاقید اسلام کم بادنۃ ولومری قوم والے ایک میلہ پر گئے ہوئے تھے ابراہیم علیہ السلام نے موقع پا کر فضا جزازن ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے کسی کا کان کاٹ دیا کسی کا ناک توڑ دیا کسی کا بازو توڑ دیا کسی کی ٹانک توڑ دی اللہ کبیر الحم جو سب سے بڑا تھا اس کو چھوڑ دیا اس کے حال پر لا الحم الہرج یہ ایک انداز تھا سمجھانے کا آگے چل کے آ رہا ہے کہ کیسے وہ سمجھانے کے انداز میں اس بڑے کو بیچ میں لا کر انہیں نصیحت کر رہے تھے قالو منفا <فعلا> لہٰذہ <حزا> بیالحدینہ کس نے یہ سلوک کیا ہے ہمارے معبودوں کے ساتھ وہ بڑا ظالم آدمی ان ظالم <الزالمی> اس کا مطلب یہ ہوا میلے سے واپس آ کے وہ اپنے بت خدے میں جاتے تھے پھر گھروں کو جاتے تھے صاحب ایمان پہلے مسجد میں جاتے ہیں اللہ کے گھر میں حضر صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر سے واپس آتے تھے تو گھر میں جانے سے پہلے مسجد میں تشریف لاتے تھے منفا لہٰذہ بلحدینہ <بیالحتنا> کالو سمینا فتح یسکر کالی ابراہیم لوگ کہنے لگے کس نے شروع کیا ہے ہمارے بتوں کے ساتھ تو کچھ نے کہا کہ ایک نوجوان چلتا پھرتا ذکر کرتا ہے ان بتوں کا جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے کالو فاتو ٹھیک ہے لے کے آؤ اس کو لوگوں کے سامنے اس نے کچھ ایسا تذکرہ کیا ہو یا کسی کو اس بارے میں بتایا ہو تو لوگ گواہی دیں اس کے خلاف ابراہیم علیہ السلات وسلام کو حاضر کر لیا گیا اور پوچھا گیا انت فالت حاضہ بھی علی یا ابراہیم جواب طلبی بھی کیا تم نے ایسا کیا ہے ابراہیم علیہ السلام نے آگے بڑا خوبصورت جواب دیا بل فعال کبیر حاضہ یہ ایک طنز کا انداز تھا سمجھانے کے لیے اے وڈیرے کی تا جہ کیونکہ باقی تو سارے اونے ہوں پڑے ہوئے تھے کسی کا کان نہیں ہے کسی کے ناک نہیں ہے کسی کی ٹانگ ہاتھ بازو نہیں ہے اور بڑا سلامت ہے اور اس کے کندھے پر کلہاڑا بھی رکھ ہے تھا ابراہیم علیہ السلام نے بلفال کبیر مازا ابراہیم علیہ السلام نے کوئی بات خلاف حقیقت نہیں فرمائی کہ بڑے نے کیا ہے خود کر کے اس کے اوپر الزام کر رہے ایسی بات نہیں ہے یہ ایک سمجھانے کا انداز ہے کیونکہ ان لوگوں کا یہ گمان تھا کہ یہ بت ہماری حفاظت کرتے ہیں اور سب سے بڑا سب سے بڑا محافظ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ باقی سب کو یا تو اس نے مارا ہے یا پھر اس نے بچایا نہیں ہے تو اسی نے کیا ہے سارا کچھ یہ ریسپانسبل ہے فصل ان قانوین تو پوچھو ان سے اگر یہ بات کرتے ہیں تو فرض اولا الفسن تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے اپنے آپ میں بات تو ٹھیک ہے ان نکمن تم ظالم ظالم تو ہم خود ہی ہیں جو ان بتوں کو اپنا حاجت و مشکل لٹکا کے کہتے ہیں لقد عالم انت ہاٮٔی تمہیں پتا یہ تو بات نہیں کرتے یعنی مارے شرم کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر سکتے کیونکہ دلیل نہیں ہے ان کے پاس تو سر نیچے جھکا کے کہتے ہیں ماہا الا انکون یہ تو بات بھی نہیں کرتے اب ابراہیم علیہ السلام نے ان کی زبانوں سے یہ بات نکلوا دی کہ یہ تو بات بھی نہیں کرتے تو یہ حفاظت کیا کریں گے تمہاری اللہ ہم فاقم شین ولا یزرکم اللہ کو چھوڑ کر پھر تم اس کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں نفع پہنچا سکتا ہے نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے افل لکم ولی ما من دون اللہ افسوس ہے تمہارے اوپر تمہاری عقلوں کے اوپر اور اس پر جس کی تم عبادت کرتے ہو رب کو چھوڑ کر کے افلا تعکلون تمہارے اندر عقل ہے ہی نہیں اب ان کی مذہبی غیرت نے جوش مارا جب کوئی لاجواب ہو جائے جواب نہ آئے پھر وہ لڑائی پہ آ جاتا ہے کہہ لگے ہر کون سرو آلیہ تک پکڑو جلاؤ آگ میں ڈالو اور اپنے بتوں کی مدد کرو جن کو پہلے پکارا کرتے تھے مدد فلاں مدد فلاں آج کہتے ہیں ون سرو آلیہ تک ان کی مدد کرو ان کو ان تو آج ضرورت ہے مدد کی ان کو کل اللہ کہتے ہیں انہوں نے میرے ابراہیم کو آگ میں ڈالا میں نے آگ کو حکم دیا کونی بردم بردن و سلامن اللہ ابراہیم آگ آب, میں رب تجھے کہتا ہوں تو ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا تیرے اندر میرا ابراہیم آ رہا ہے بردن ٹھنڈی بعض دفعہ ٹھنڈ سے بھی تکلیف محسوس ہوتی ہے اتنی ٹھنڈی سلامن جس سے ابراہیم علیہ سلام کو خوشی محسوس ہو سلامتی محسوس اتنی ٹھنڈی ہو جا بس تو اللہ تعالیٰ نے نار کو گلزار بنا دیا واراد بھی قیدن انہوں نے تو مکر و فریب اور خفیت چالے چنی ہم نے انہی کو ہی نقصان اٹھانے والوں میں بنا دیا اور ابراہیم علیہ السلات و السلام کو ہم نے فتح عطا فرمائی ابراہیم علیہ السلام کو لط علیہ السلام کو ہم نے نجات عطا کر کے اس سرزمین کی طرف روانہ کر دیا جس کو ہم نے برکت عطا فرمائی یعنی ملک شام کی طرف اور ہم نے انہیں اسحاق یعنی بیٹے و اور پوتے عطا فرمائے اور سبھی کو ہم نے صالحین بنایا ہدایت کے امام بنایا ان کی جانب ہم نے وہیں بھیجی اور اعمال صالحہ پر استقامت کے حوالے سے انہیں انہوں نے ثابت قدمی دکھائی حضرت لط علیہ السلام کا ذکر فرمایا اور ان کی بد اخلاق قوم اور گناہ کے اوپر اصرار کرنے والی ہم جنس پرست جن کو اللہ تعالی نے تباہ و برباد فرمایا حضرت نو علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہوا حضرت نو علیہ السلام نے ان کے خلاف آخر میں بد دعا کی تو اللہ تعالی نے ان کی قوم کو غرق فرما دیا اور انہیں عطا فرمائی حضرت دعود و سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہوا خاص طور پر ان کے ایک فیصلے کا تذکرہ کیا گیا ان آیات میں اس نفشت شطفی غن عم القوم واقعہ یوں ہوا حضرت دابود علیہ السلات اس وقت بادشاہ بھی تھے حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے نائب ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک آدمی کی بکریاں رات کے وقت میں دوسرے کے کھیت میں چر گئیں اور کھیت والے کا نقصان کر دیا اس نے حضرت داود علیہ السلام کے پاس کیس آیا حضرت داود علیہ السلام نے دونوں کی باتیں دلائل سن کر جب ثابت ہو گیا کہ بکری والے نے رات کو بکریوں کو اسے دیکھنا چاہیے تھا خیال رکھنا چاہیے تھا اس نے خیال نہیں رکھا تو کھیت کا نقصان کر گئی ہیں ثابت ہو گیا تو انہوں نے بکری والے کی بکریوں کو کھیت والے کا جس قدر نقصان ہوا تھا اتنی بکریوں اسے دلا دینے کا فیصلہ فرمایا کہ اتنی بکریاں تم دے دو اسے ٹھیک <تصفح> ہے فیصلہ انصاف کے مطابق تھا جس نے جتنا نقصان کیا ہے وہ اتنا نقصان بھرے جب وہ جانے لگے تو حضرت سلیمان علیہ السلات دروازے پہ بیٹھے ہوئے تھے وہ فرمانے لگے ابا جان نے کیا فیصلہ کیا ہے انہوں نے بتلایا کہ یہ فیصلہ کیا کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں ایک اور بھی اچھی صورت آ رہی ہے فیصلے کی اندر والے صاحب بیٹھے سن رہے تھے کہ سلیمان نے روک لیا ہے اور کہا ہے کہ میرے پاس ایک اور بھی اچھی صورت ہے بلا لیا بیٹا کیا صورت ہے تیرے پاس فیصلے کی انہوں نے کہا کہ جس کے کھیت کا نقصان ہوا ہے اس کو بکریاں دے دی جائیں کہ ان بکریوں کا دودھ استعمال کرو وہ ان بکریوں سے فائدہ اٹھائے اور اس کے ذمے لگایا جائے بکری والے کے ذمے لگایا جائے کہ تم اس کھیت میں محنت مزدوری کر کے اتنا کر دو جتنا نقصان سے قبل یہ کھیت تھا جب کھیت اس کے بقدر ہو جائے تو پھر بکریاں اس کو واپس کر دی جائیں اور کھیت والے کو کھیت دے دیا جائے تو دونوں اس فیصلے پر راضی بھی ہو گئے دونوں فریق حضرت داود علیہ السلام نے اس فیصلے کو قبول کر لیا ٹھیک ہے اسی کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے اس فیصلے کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ففاہ ہم ناہا سلیمان ہم نے اس کی فہم عطا فرمائی سلیمان علیہ السلام کو دونوں فیصلے ٹھیک تھے وہ بھی نبی کا فیصلہ اور یہ بھی ان کے بیٹے کا فیصلہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لیکن پہلا فیصلہ مبنی تھا اس اصول پر کہ جو کسی کا نقصان کرے تو نقصان کی تلافی بھی اس کے ذمہ ہے دوسرا فیصلہ مصالحتی فیصلہ تھا جس پر فریقین راضی ہو گئے اور خوش ہو گئے کہ ٹھیک ہے یہ آپس میں مل ملا کر محنت کر کے ہم ایک دوسرے کی تلافی کر دیتے ہیں اور نقصان ختم کر دیتے ہیں اور بکری والے کو بکریاں مل جائیں کھیت والے کو کھیت مل جائے تو یہ مصالحاتی فیصلہ اس سے معلوم ہوا کہ فریقین جس بات پر راضی ہو کر باہم مصالحات کر لیں وہ اچھی صورت ہوا کرتی حضرت سلیمان علیہ السلات وسلام اور داود علیہ السلام کے کچھ مزید احوال ذکر کیے حضرت داود علیہ السلام کو دلکش آواز سے نوازا تھا اسی وجہ سے یہ محاورہ مشہور ہے اللّہ نے اور جب وہ تو جب وہ زبور کی تلاوت فرماتے تھے تو ان کے ساتھ پہاڑ بھی تصویح کرتے تھے پرندے بھی تصویر کرتے تھے حضرت داود علیہ السلام کو اللہ نے ذرا بنانے کی صنعت نصیب فرمائی سکھائی حضرت سلیمان علیہ اللہۃ وسلم کے لیے ہوا کو مسخر فرمایا امری ہی ایک صبح کے وقت میں یا شام کے وقت میں لطی بارکنا فیا ایک مہینے کی مسافت طے کر لیتی تھی اب صبح کے وقت میں ایک مہینے کی مسافت اور زمانے میں یعنی ملک کے شام تک کا فاصلہ طے کرنا تو یہ ایک جو ہے نا وہ ہوائی جہاز تیز رفتار جو طے کر سکتا ہے اس کے معنی یعنی تخت کو اللہ تعالی نے ہوائی جہاز بنا دیا تھا تو آج کل لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید پہلے کوئی اتنی ترقیاں نہیں تھی لیکن جب ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا جائزہ لیتے ہیں تو وہ تو جنات پر حکومت کرتے تھے اور پرندوں کے ذریعے سے وہ پیغام رسانی کیا کرتے تھے تو آج کل تو ابھی یہاں تک معاملہ نہیں پہنچا ہے تو بڑی ترقی تھیں اور عروج تھا پہلے زمانے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں اللہ تعالی نے جنات کو بھی مسخر فرمایا تھا شامل لشکر سے یگو سون سمندر سے موتی نکال نکال کر لایا کرتے تھے وہ عمل و نمل اندو ازالح کو بھی بڑے سرے کام لیا کرتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر فرمایا وہ اللہ تعالی کے حضور دعا کرنے لگے مجھے تکلیف نے چھوا ہے اور تو بڑا رحم کرنے والا ہے کوئی تکلیف تھی جس کی طرف حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اللہ نے ان کی تکلیف کو دور فرمایا اور ان کے اعزا بیٹے پوتے جو چھوڑ گئے تھے اللہ نے اس سے زیادہ انہیں دگنے آتا فرما دیے حضرت اسماعیل ادریس ذلقیفل سب کا تذکرہ فرمایا حضرت زنون کا ضنون کا مطلب مچھلی والے ان سے مراد ہے حضرت یون ص علیہ السّلام ناراض ہو گئے تھے قوم والوں سے اور چلے گئے تھے اللہ تعالیٰ نے جانے کی بھی اجازت نہیں دی تھی آگے سمندر میں وہ تفصیلی واقعہ آپ نے سنا بھی ہوگا اگلی آیات میں بھی سنیں گے کہ مچھلی کے اندر منہ میں چلے گئے فنادہ فض العلم ان تاریکیوں میں انہوں نے اپنے رب کو پکارا اللہ الہ اللہ الا انت سبحا من کا میرے سے خطا ہو گئی ہے اے اللہ مجھے معاف فرما دے لا اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو پاک ہے جب نہ ہم نے اس کی پکار کو سن کر ان کو ہم نے باہر نکالا اور خم سے نجات عطا فرمائی ہم مساب ایمان کو اسی طرح نجات عطا کرتے زکری علیہ السلام نے ازنادہ ربا ہو اپنے رب کو پکارا اے میرے پروردیگار مجھے بیٹا عطا فرما میں اکیلا ہوں جو میرے میشن کی تکمیل کریں فستا جبنا لہو ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا اسے یا عطا کیے اور ان کی بیوی کو ٹھیک کر دیا بیوی عقیم کی بانج تھیں اللہ تعالیٰ نے اس قابل بنا دیا کہ ان کے گھر میں اولاد ہو اب میسج کیا ہے ان انبیاء کا ان انبیاء کے تذکرے کا اللہ نے میسج بالکل آخر میں دیا ہے ان نم کانوں یو سار اونف الخیرات ویدا رغبم و رحبم وقان النا یہ تمام بیا توحید پرست تھے مشکل اور آسانی میں رب کو پکارتے تھے اور اللہ کی جانب امید اور اللہ کا خوف لیے ہوئے یسارعون ساروں نفل خیرات نیکیوں میں سب قطر جلدی کیا کرتے تھے تو اصحاب ایمان کو بھی ایسے ہی ہونا چاہیے تمام انبیاء کا پیغام یہی ہے ان نہ ہاضی امت کو واحدہ وانا رب کو لیکن تختہ ہوم رحوم بین لوگوں نے آپس میں فرقے بنائے انبیاء کی تعلیم کو نظر انداز کر دیا اختلاف کرنے لگے کلو نے لینا راجعون سب ہمارے پاس آ رہے ہیں ہم ان کے کیے کہ کی ضرور جزا و سزا دیں گے قرب قیامت کا تذکرہ فرمایا رکو نمبر ساتھ میں اور اس بات پر دلیل ذکر فرمائی کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ مردوں کو زندہ کرنے کے اوپر قادر ہیں یاجوج اور ماجوج کے نکلنے اور ہر ٹیلے اور مقام سے دوڑتے ہوئے چلے آنے کے احوال کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا تم اور تمہارے معبود جہنم میں جائیں گے اور جہنم میں جلیں گے جو انہوں نے پتھر اور مورتیاں اور بت بنا رکھے تھے وہ ان کے ساتھ چلائے جائیں گے تاکہ ان کو پتہ چلے یہ ہے ان کے حقیقت کے ہمارے ساتھ چل رہے ہیں لیکن جن لوگوں کو اللہ تعالی نے توحید سے نوازا اور ایمان اور خیر کے ساتھ متصف فرمایا وہ جہنم سے دور رہیں گے آگے احوال قیامت کا تذکرہ کرتے ہوئے آسمان کے متعلق یہ لفظ ذکر فرمایا یومنت وما قطع یہ سجل قطب آسمان کو ہم اس طرح لپیٹ دیں گے جیسے کوئی کاغذ اور اور کو لپیٹ کر ایک تمار بنا دیتا ہے ان کا ایک گول اس کو کر دیتا ہے اس طرح ہم آسمان کو لپیٹ کر ایک طرف رکھ دیں گے کماں نعید اس وقت ہم دوبارہ سبھی کو پیدا کریں گے جیسے ابتداء ہم نے پیدا کیا تھا اس رکوع مبارک میں وہ آیت بھی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کا ذکر فرمایا وما اور صلاح رحمت اللہ رحمۃ آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے جہان والوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنا رحمۃ المحدات اللہ نے مجھے رحمت بنا کے تمہیں عطا فرما دیا ہے ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ میں ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت اور آپ کی امت میں اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا ہے اللہ تعالی ہم سب کو استقامت نصیب فرما بسم اللہ الرحمن الرحیم صورت الحج جیسے کہ اس صورت مبارکہ کے نام سے واضح ہے اللہ رب العزت نے اس میں حج مسائل حج اور بعض حکام حج کا ذکر فرمایا اس میں یہ بتایا گیا کہ حج کی عبادت کیسے شروع کی گئی اور بعض ارکان حج کا ذکر ہوا اور اسی صورت میں جہاد کی اجازت کا تذکرہ بھی ہے حضرت ابراہیم علیہ السّلۃ وسلام کا بھی اسی حوالے سے ذکر ہوا جو خانہ کعبہ کے معمار ہیں حج اگر پورے حج پر غور کیا جائے تو اس میں تین بنیادی باتیں ہیں جسے فلسفہ حج کہنا چاہیے نمبر ایک وفائے ابراہیم نمبر دو صبر اسماعیل نمبر تین مشقت حاجرہ علیہ السلام پورے حج میں یہی ہے اللہ تعالیٰ سب کو حج کی توفیق عطا فرمائے ہمارے بہت سارے ساتھیوں نے حج کیا ہے جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں جلدی سے وضو کیا نماز ادا کی کام پہ چلے گئے لیکن نماز کے مقاصد اور نماز کے فلسفے سے بے خبر رہتے ہیں نماز کی روحانیت سے بے خبر رہتے ہیں اسی طرح ہمارے بہت سارے ساتھی ایک ایک نہیں کئی کئی دفعہ حج کر چکے ہیں لیکن حج کے فلسفے سے بے خبر رہتے ہیں حج کیا سبق دیتا ہے حج اپنے رب سے اپنے بندے کی رب سے اس کے بندے کی کمٹمنٹ اور وفائے عہد سکھاتا ہے اس سے ہم بے خبر رہتے کیا ہمارے اندر ایسی وفا پیدا ہو گئی ہے جیسی اللہ کو مطلوب ہے اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول کے ساتھ میرے حج نے مجھے اتنا وفادار بنا دیا ہے اپنے رب کا یعنی پھر صبر اسماعیل حج امتحان تھا حضرت اسماعیل کی قربانی ہمیں کیا سکھاتی اولاد اپنی اواد کی گردن پر چوری چلانا اور عورات کا چھری چلوانے کے لیے تیار ہونا یہ صبر کی اعلیٰ ترین مثال ہے کیا میرے اندر صبر پیدا ہو گیا ہے یا نہیں حج کر کے حج میں ہی بے صبری کے واقعات پیش آنا شروع ہو جاتے ہیں حج میں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں الحج و شروع معلومات دوسرے پارے میں آپ نے نصیحت سنی ہے اللہ تعالیٰ کی اللہ کہتے ہیں فمن فراض فین الحج فلاس وسول آج گرنجل رہا ہے لڑی نہ جا کے ہوتی. اللہ کو پتہ ہے کہ ان میں لڑائیاں بھی ہوں گی آپس میں حج صبر سکھاتا مشقت حاجرہ اپنے چھوٹے بچے کو دودھ پیتے بچے کو لے کر تیار ہو جانا کون خاتون تیار ہوگی آج اللہ کے رستے میں نکلے اپنے دودھ پیتے بچے کو لے اور خدا کے رستے میں نکلے اور قربانی دے اور سفر کی مشقتیں اور صحوبتیں برداشت کرے کھانے پینے کے اسباب و سامان سے مستغنی رہے کون خاتون برداشت کرے گی حج ہمیں یہ سکھاتا ہے مشقت ایک اللہ کی بندی اس سے جب مشقت برداشت کی اللہ تعالیٰ نے اس کے صفا مروا کے درمیان میں دوڑنے کو حج کی سنت بنا دی پورے حج میں یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی وفاؤں کا ذکر ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے صبر کا ذکر ہے حضرت حاجرہ کی مشقت کا ذکر ہے بہرحال یہ موضوع الگ ہے حج کے حوالے سے صورت الحج میں اللہ رب العزت نے ان ساری وفاؤں کو صبر کو مشقتوں کو ذکر فرمایا ہے اور حج کے طریقے بیان ہوئے اس صورت کے آغاز میں اللہ رب العزت نے قیامت کے ہولناک منظر کی منظر کشی فرمائی ہے لوگوں اپنے رب سے ڈرو قیامت کا زلزلہ بہت عظیم چیز ہے تَزَلُ <عَرزَات> عزاب کی شدت کا یہ عالم ہوگا اللہ ایسی شدید ہوگی دودھ پلانے والی اپنے بچے کو بھول جائے گی اور حمل والی اپنے حمل کو وضع کر دے گی لوگوں کو اس حالت میں دیکھو گے کہ جیسے کوئی مدھوش ہوتے ہیں نشے کی حالت میں حالانکہ نشے کی حالت میں نہیں ہوگی اللہ کا عذاب پڑھا شدید ہوگا جس کی ابتدائی آیات میں قیامت کی منظر کشی کی گئی پھر اس بات اس بات اس بات الحیات بعد الموت مرنے کے بعد دوبارہ زندگی برحق ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے دلال دلائل قائم کیے اس دلیل کا انداز یہ ہے اپنی تخلیق میں تدبر اور غور و فکر کرو فئینہ خلقنا کو منترا مٹی سے پیدا کیا ہے تو نے پھر نطفہ پھر جمع ہوا خون پھر بوٹی پھر اس میں شکل و صورت بنائی پھر رحم مادر میں ایک وقت تک تمہیں ٹھہرایا پھر تمہیں اللہ تعالیٰ نے بچہ بنا کر نکالا پھر تمہیں ایک عمر تک پہنچایا پھر ایسے ہیں جنہیں اس سے قبل وفات ہو جاتی ہے جن کی اب ان کو مئی اور رد کچھ اس عمر کے حصے کی طرف پہنچا دیے جاتے ہیں جو سب سے گھٹیا ترین عمر کا حصہ ہوتا ہے لکھ لال مباد علم ان شیا جس میں سارا کا سارا علم ختم ہو جاتا ہے بزرگی کا ایسا حصہ جس میں کوئی یاد بھی کرے چیز تو یاد نہیں رہتی اللہ کہتے ہیں یہ سب مراحل ابتدا سے انتہا تک اس میں تدبر اور غور و فکر کرو تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ اللہ تمہیں دوبارہ زندہ کرنے کے اوپر بھی قادر ہے پھر زمین کی مثال دی وطر حامد زمین خشک اللہ تعالیٰ نے پانی اتارا زمین سے سبزہ نکلا وہ سر سبز و شاداب ہو گئی اور ہر قسم کے اس نے نباتات اگائیں اللہ تعالیٰ زمین کو زندہ کرنے پر قادر ہے تو انسان کو بھی اور تمام مخلوقات کو مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کے اوپر قادر ہے لوگ خدا کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجادل اللَّهِ بغیر علم علم ہے نہیں ان کے پاس اللہ کی قدرت کے متعلق جھگڑا کرتے ہیں اور اختلاف کرتے ہیں دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں اوروں کو نہ ان کے پاس کوئی ہدایت ہے نہ علم ہے نہ کتاب ہے ثانیہ ایتفی جھگڑا بھی ایسے کرتے ہیں اپنے کندھے اور شانے کو موڑ کر تکبر کا اظہار کرتے ہوئے خود بھی راہ خدا سے برگشتہ اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کی سائی کر رہے ہیں ایسے لوگوں کے لیے عذاب شدید کی دھمکی دی گئی وومن سی میاں عبد اللہ عالیہ حرف اس کے دوسرے رقوع میں ان لوگوں کے احوال ذکر کیے گئے جو مفاد پرس قسم کے لوگ ہیں کنارے کنارے پر رہ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں میاں عبداللہ اعلیٰ حرف فین صاحبہ خیر بھی کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے دیکھا کہ اب اسلام ترقی کرتا چلا جا رہا ہے اب فتوحات ہو رہی ہیں چلو اپنے آپ کو ادھر شامل کر لیتے ہیں لیکن جیسا ہی کسی اور کا پلہ باری دیکھا تو اپنے آپ کو ادھر شامل کر لیا جن کے دل میں ایمان نہیں تھا جو صرف ظاہر کو دیکھ کر شمولیت اختیار کرتے تھے ان کا اللہ باری دیکھا ادھر ہو گئے ان کا پلہ باری دیکھا ادھر ہو گئے تو ان کی اللہ اور اللہ کے رسول سے اخلاص کی کمٹمنٹ نہیں ہے ایسے لوگوں کی اصلاح کی طرف انہیں متوجہ کیا گیا ایک طرف ہو جاؤ یہ نہیں کہ کبھی اس طرف کبھی اس طرف ایسے لوگ عموماً نقصان کا سبب بنتے اللہ اپنے نبی کی ضرور مدد فرمائیں گے منکانہ یا ظلم و اللہ الدنیا دنیا جو یہ خیال کرتا ہے کہ اللہ مدد نہیں کریں گے اپنے نبی اپنے رسول کی دنیا اور آخرت میں فلجمد الدی سبب اسے چاہیے کہ وہ پھانسی لے لے اس بعض حضرات مفسرین نے اس کا معنی یہ کیا ہے اسے چاہیے کہ اپنے گردن میں پھندا ڈال کے پھانسی لے لے اللہ نے تو اپنے رسول کی مدد کرنی ہی کرنی ہے یہ اپنی موت آپ مر جائے یا کچھ نہیں کر سکتا اور بعض حضرات نے اس کا یہ معنی بھی کیا ہے فلجمد البصم نے اسے چاہیے کہ آسمان پہ جا کے اوپر سے مدد ختم کرائے اگر اس کا بس چلتا ہے کیا اس کا غیر و غضب ختم ہو جائے گا اس بات سے و قدیانزل نا ہوایاتینات اموان اللہ معیری <يُرِيد> اللہ نے اپنے نبی پر ہدایت واضح آیات نازل فرمائی ہیں ہدایت اسی کو ملتی ہے جسے اللہ چاہتے ہیں اللہ رب العزت نے آگے تمام مخلوقات کے رب کے آگے سچ ریز ہونے کا ذکر فرمایا آسمانوں کی مخلوقات زمین کی مخلوقات شمس و قمر نجوم پہاڑ درخت ادباب جانور سب اللہ کے آگے سچ دریز ہیں وہ کثیر و جب انسانوں کی باری آئی تو اللہ کہتے ہیں انسان سارے سجدہ ریز نہیں ہے اس کو تھوڑا سا اختیار مل گیا اس نے سرکشی مچانا شروع کر دی کچھ سجدہ کر رہے ہیں اور کچھ حق عالیہ لذاب سجدہ سے سرتابی کرتے ہیں اللہ کے آگے جھکتے نہیں ہیں اور اپنے آپ کو غضب الہی کا مستحق مناتے باقی کل کائنات رب کے حکم کے آگے سجدہ ریز ہے اللہ کے حکم سے سرتابی نہیں کرتے اگے اللہ رب العزت نے دو فریقوں کا ذکر کیا ایک مومن اور دوسرے کافر اور جہنویوں کی سزا کا ذکر کیا سزا کے متعلق عجیب الفاظ میں سزا کا ذکر ہوا کافروں کو کپڑے پہنائے جائیں گے سیاب منار من آگ کے کپڑے اور ایک مقام پر ہے کہ تارکول کے کپڑے جو ان کے جسم کے ساتھ پیوست ہو جائیں گے یو سب وم سروں کے اوپر سے گرم کھولتا ہوا پانی انڈیلا جائے گا یو سر و بھی معافی جلود کے اندر اور چمڑے پگھل جائیں گے بل ہوں من حدیب لوہے کے ہتھوڑوں کے ساتھ انہیں کچلا جائے گا جب بھی نکلنے کی کوشش کریں گے انہیں دوبارہ اس میں داخل کر دیا جائے گا یہ منظر کھینچا گیا اہل جہنم کی سزا کاروں کو نمبر تین میں اہل جنت کی جزا کا تذکرہ فرمایا جو اللہ میں نصابرہ میں زاہب سونے کے کنگنوں کے ساتھ انہیں آراستہ کیا جائے گا موتیوں کے زیورات اور ریشم کے لباس وہ دلَّ طی بین القول اس لیے کہ انہیں رہنمائی ہو گئی تھی باقی سب بات کی طرف یعنی لا الہ الا اللہ کلمہ کی طرف انَََََََََََََ الدين كفر ويسد الدون سبيل اللہ حج کے مسائل و احکام اور ابراہيم علہ صلاۃۃۃۃۃۃۃۃۃسلام اور ان کی تعلیمات اور اعلان حج کے تذکرے سے پہلے مسجد اور اس کے مرتبہ و مقام کا تذکرہ فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں جو لوگ مسجد حرام سے روکتے ہیں ہم نے تو مسجد حرام کو سب کے لیے عام بنا دیا ہے سوال العاقف و بات کوئی ففی کا باشندہ ہے کوئی باہر سے آیا ہے سب کے لیے برابر کوئی کسی کو نہیں روک سکتا سب بصاب ایمان کے لیے داخلے کی اجازت ہے یعنی مسجد حرام اور اس سے متعلقہ مقامات جہاں پر مناسب حج ادا کیے جاتے ہیں صفا مروہ منا عرفات مزلفا یہ سارے مقامات یہ تمام مسلمانوں کے لیے خدائی وقف کا درجہ رکھتی ہے یہاں سے کوئی کسی کو روک نہیں چلتا ہے اللہ نے سوا جانہ للناس سوا سب کے لیے برابر بنا دیا اور فرمایا و من یرید فیہ بالحالم بظلم نذق من عذاب الیم جو کوئی وہاں ظلم کے ساتھ الحاد کا ارادہ بھی کرے گا ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں مقدس مقام پہ گناہ کرنا تو دور کی بات ہے گناہ کے ارادے پر بھی اللہ کی طرف سے پکڑا جاتی ہے آگے اللہ تعالیٰ نے رکو نمبر چار میں حضرت ابراہیم علیہ السلات والسلام کو قابت اللہ کی جگہ دکھانے اور تعمیر بیت اللہ کرنے کا تذکرہ فرمایا اللہ تشک بھی وطاہر بینتی علیہ طاعفین طواف کرنے والوں قیام کرنے والوں رکو سجود کرنے والوں کے لیے کاعبۃ اللہ کو پاک کیجئے لوگوں نے بک پرستی اور شرکیہ رسومات اور خرافات کے سلسلے شروع کر رکھے تھے کعبہ کی تعمیر اس کے بعد فرمایا وہ ازن فنّا سے بالحج حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کے معمار بھی ہیں اور متولی اور منتظم بھی ہیں انبیاء مساجد کے منتظم ہوا کرتے تو منتظم بھی ہیں کعبہ تعمیر فرمایا اب یہ آباد کیسے ہوگا ابھی تو صرف والد ہیں بیٹے ہیں اور ان کے گھر والے ہیں یا کوئی اکا دکا لوگ اور ہوں گے دو دور دراز کے قبائل کے لوگ تو یہ اللہ اسے آباد کون کرے گا واضح فنح سے بالحجۂ ابراہیم اعلان کر دو تمہارا کام اعلان کرنا ہے یا اللہ کون سنے گا اعلان یا تو کری ظالم و کل کو ہے قیامت تک لوگ آئیں گے یہاں حج کرنے کے لیے یہ میرا کام ہے حدیث میں آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مشرق کی جانب مغرب کی جانب شمال و جنوب کی جانب رک کر کے اعلان کیا جس نے عالم ارواح میں جتنی دفعہ ابراہیم علیہ السلام کے اعلان کا جواب دیا ہے وہ اتنی دفعہ بیت اللہ کے حج رومنے کے لیے جائے گا جس نے لبیک کہا یہ کہ جو حاجی احرام پہن کے لبئی کہتا ہے نا اس کا نام بولا گیا ہے ابھی حاضری لگوانے کے لیے جا رہے ہیں لبئی حاضری لگواتے ہیں آج کل کہتے ہیں پریزنٹ پہلے کہتے تھے لبیک سکولوں میں بھی لبیک کہتے تھے مدرسوں میں آج بھی لبئی کہتے ہیں تو یہ لبیک حاضری کے لیے حاضر اے اللہ میں حاضر صرف ایک دفعہ بھی نہیں کہہ رہا لب اللہ ہوں لب اللہ, اللہ اعلان ہوا ہے میں حاضر میں حاضر پھر حاضر بار بار حاضر فرنا سے بلاج یا تو کر لوگ آئیں گے پوری دنیا سے آئیں گے وہ کل زامر دبلی پتلی اونٹریوں پر سوار ہو کر آئیں گے ہر دور دراز گہرے رستے اور مقام سے آئیں گے لئے شد منافع ہوں تاکہ وہ خود دیکھ لیں نفع لیے و منافع لو حج معمولی عبادت نہیں ہے صرف چلنا پھرنا گھومنا چکر لگانا نہیں ہے جو حج کرنے جائے وہ حج کا فلسفہ سیکھ کر جائے قرآن آیات کا مطالعہ کر کے جائے کہ اللہ کیا منافع عطا کرنا چاہتے ہیں؟ چند منافع کا ذکر پہلے بھی عرض ہوا اور ایک اہم منافع یہ ہے کہ اللہ کی توحید میں پختگی اور استقامت نصیب ہو جائے اور مینا کے ایام میں قربانی کے ایام میں اللہ کا نام کثرت کے ساتھ لینے کا تذکرہ فرمایا گیا قربانی میں سے خود بھی کھا سکتے ہیں اسی طرح مسائل حج کا ذکر ہوا طوافِ زیارت احرام کھولنے اور روم عظم حرمات اللہ اللہ تعالی نے جن چیزوں کو قابل احترام بنایا ہے ان کی حرمت کو بجا لانے کا تذکرہ کیا گیا درس توحید میں یہ بات بھی شامل ہے کہ جانوروں کو جن کو اللہ نے حلال کیا ہے انہیں حرام نہ قرار دیا جائے اور مشرک کی مثال دے کر سمجھایا گیا مشرک ایسے ہے کہ جیسے کوئی شخص آسمان سے گرے فتح تئی پرندے اچک کر اسے لے جائیں یا ہوا اسے گرا کر دور کے مقام پہ پہنچا دے اور اس کا کوئی پرسان حال نہ ہو جس کو کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی کوئی رستہ نہیں دکھ رہا وہ شاعر اللہ, اللہ اللہ کے شاعر کی تعظیم کا دوبارہ حکم دیا گیا اور قربانی کو بھی اللہ کے شاعر میں سے اللہ کے شاعر کا لفظ آپ نے پہلے بھی سنا ہے شاعر شعیرہ کی جمع ہے شعیرہ نشانی کو کہتے ہیں اللہ کی نشانی کیا ہوتی ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے وہ اللہ کی نشانی شاعر اللہ اسے کہتے ہیں احرام باندھا ہوا ہے احرام باندھنے سے کیا یاد آ جاتا ہے اللہ کے گھر کی طرف جا رہا ہے یہ بھی شاعر قربانی اج کے لیے پہلے لوگ دور دراز سے ساتھ لے کے جایا کرتے تھے قربانی دیکھ کر کیا یاد جاتا ہے اللہ کے لیے قربانی جا رہی ہے اللہ کے گھر کی طرف قربانی کو بھی شاعر مسجد کا مینار دیکھا ہے کون یاد آ جاتا ہے اللہ جس چیز کو دیکھ کر رب کی طرف نسبت ہو جائے وہ شاعر اللہ میں سے تو شاعر اللہ کے احترام کی تاکید کی گئی قربانی بھی شاعر اللہ میں سے پھر قربانی کا فلسفہ ذکر ہوا کہ قربانی میں گوشت پوست اللہ کو نہیں پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ کو تو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ سب کو متقی بنائے بسم اللہ الرحمن الرحیم صورت الحج رکو نمبر چھ عظین علضین یہ وہ آیت مبارکہ ہے جس میں جہاد کی اجازت دی گئی پہلی مرتبہ اور فرمایا گیا اس وجہ سے جہاد کی اجازت ہے کہ ان پر ظلم کیا گیا ہے اور مظلوم کی مدد اللہ ضرور فرماتے ہیں انہیں اپنے گھروں سے ناحق نکالا گیا ان کا جرم کیا تھا یہی کہ یہ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی ضرور مدد فرمائے گی اصحاب ایمان کی فلسفہ جہاد کی طرف اشارہ کیا گیا اللہ تعالی کے جتنے بھی نبی آتے ہیں ان انبیاء کی کوشش ہوتی ہے لوگوں کو اللہ سے جوڑنا اور عبادت کے اوپر لانا ایمان کی طرف توحید کی طرف لانا چنانچہ وہ اللہ کے گھر بناتے ہیں آخر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا حضرت موسی علیہ السلام نے اللہ کے گھر بنائے حضرت عیسی علیہ السلام نے اللہ کے گھر بنائے آپ صلی اللہ علیہ السلام نے اللہ کے گھر بنائے جو شیطانی طاقتیں ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے اللہ سے توڑنا اور اللہ کے گھروں کو گرانا اور لوگوں کو عبادت سے متنفر کرنا اللہ فرماتے ہیں لولا ثوام اگر جہاد کی اجازت نہ دی جاتی اگر اسحاب ایمان کو ان شیطانی اور تابوتی لوگوں سے جہاد کا حکم نہ دیا جاتا تو رو زمین پر کوئی عبادت کی جگہ کوئی عبادت کا مقام کوئی مسجد کوئی گرجا کوئی کنیسہ نہ رہتا جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے چاہے پہلی امتوں نے اپنی عبادت کے طور طریقے بدل لیے لیکن انہوں نے بھی اپنے عبادت کے مقام تو بنا رکھے ہیں تو شیطان اور شیطانی طاقتوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ عبادت کے ان مقامات کو ختم کر دیا جائے اور اللہ اس وجہ سے پھر اپنے بندوں کو اجازت دیتی ہیں جہاد کر کے ان لوگوں کے فتنہ و فساد کو ختم کرو آیت نمبر فورٹی ون میں اللہ تعالی نے زمین میں اقتدار عطا کرنے اور اقتدار ملنے کے بعد کی ذمہ داریوں کو ذکر فرمایا کہ اللہ تعالی کے بندے جن کی اللہ مدد فرماتے ہیں اللہ زین مکرنا ہوں فی وہ ہے کہ جب اللہ انہیں زمین میں اقتدار عطا کرے زمین کے کسی خطے میں انہیں نمائندگی حکومت مل جائے تو وہ کیا کرتے ہیں اقام السلام و نماز قائم کرتے ہیں خود نہیں صرف خود نہیں جمع کا خا ہے اقام اجتماعی طور پر نظام سلاد کو قائم کرتے ہیں بات اب اجتماعی طور پر نظام زکوۃ قائم کرتے ہیں وہ امر و معروف اور امر بال اور نہ وہ انل منکر نہیں انل منکر کا فریضہ اجتماعی طور پر انجام دیتے ہیں عزرت الفاء راشدین نے اس کے مطابق حکومتی کی اور آج کل کی جو حکومتیں نام اسلامی ہیں لیکن نہ نظام سلاد کی اجتماعی اقامت ہے ہاں نظام زکوۃ انہوں نے بنا رکھا ہے نظام زکات کی یوٹیلائزیشن کیسی ہے وہ کسی کو معلوم نہیں ہے آگے کیا ہوتا ہے الیکشن میں ووٹوں کے اوپر زکوۃ صرف کرنے کی بھی باتیں مشہور ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ سمر جو ہدایت نصیب فرمائے تو ایک اسلامی حکومت کی ذمہ داریوں میں یہ بات داخل ہے وراقبۃ العمور تمام امور کا انجام اللہ ہی کے قبضے میں ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی مدد کرنے کے اوپر قادر ہے جو ان ذمے داریوں کو نبھاتی اقوام عالم اور ان کی تباہی اور ان کے احوال کا تذکرہ تفصیلی طور پر اللہ رب العزت نے فرمایا عذاب کے متعلق یہ جلدی جلد بازی کرتے تھے کہ عذاب آتا کیوں نہیں ہے آیت نمبر 47 میں اس کا جواب دیا گیا فرمایا بین نیومن عربی کا کالفی صنعت مما تعدن اللہ تعالیٰ کہ ہاں ایک ہزار سال تمہارے ہوں تو ایک دن بنتا ہے انسان کہتے تھے نا سوال اتنا عرصہ ہو گیا ہے عذاب آیا تو ہے نہیں جس کی تم دھمکی دے رہے اللہ کہتے ہیں تم گنو تمہاری گنتی کے اعتبار سے جو ہزار سال بنتے ہیں اللہ کے نزدیک ایک دن ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو ابھی تک اللہ کے حساب کے مطابق کتنے دن ہو گئے یہ نظام کا خالق تو اللہ ہے نا؟ یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ بھی ہمارے حسابوں کا پابند ہے اللہ ہمارے حسابوں کا پابند نہیں ہے اللہ خالق ہے ان حسابوں کا اس کا اپنا حساب ہے تو اللہ تعالیٰ جو کہتے ہیں عذاب آ سکتا ہے اگر تم نے یہ نبی کی مخالفت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انحراف کی روش کو نہ چھوڑا تو ابھی تو صرف ڈیڑھ دن گزرا ہے اور اگر بالفرض فرض دو آزار سال میں یا تین آزار سال میں قیامت برپا ہو جاتی ہے تو تین دن میں آ دو دن بعد آ گئی یہ اللہ کا حساب ہے کالف اس نتیماتا دون رکو نمبر ساتھ میں فرماتے ہیں کل آپ ان کو بتا دیجیے یا میں واضح طور پر رب کی جانب سے تمہیں ڈرا رہا ہوں اور نبی بن کر آیا ہوں جو لوگ اتباع حق کریں گے ان کے لیے اجر و ثواب کے وعدے ہیں اور جو انحراف کریں گے وہ دو کا ایندن بنیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت حق دیتے یا دیگر انبیاء بھی جب دعوت حق دیتے تو آیت نمبر 52 میں ایک حقیقت کو واضح کیا ہے اسی وقت شیطان بھی اس دعوت کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے منکر اور کافر لوگوں کے اوپر رکاوٹ کھڑی کرتا اور ان کے دل کو متنفر کرتا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ممار صلاحبل رسول ولا نبی جو بھی ہم نے نبی رسول بھیجے اللہ اعزا تمنا جب بھی وہ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں القش شیطان الفی امنیتی شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کی دعوت اور ان کی تلاوت کا اثر نہ ہونے دیا جائے لوگوں کے اوپر فین صح اللہ شیطان وسلم اللہ آیاتی ہی اللہ تعالیٰ اس کی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیتے اہل ایمان کے دلوں پر اس کے اثر کو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے دلوں کو محفوظ فرماتے ہیں اس کے اثر سے ہاں جن کے دلوں میں پہلے سے اناد ہوتا ہے بغاوت ہوتی ہے سرکشی ہوتی ہے ان حضرات پر اس, اس کا بات چل جاتا ہے اور وہ ان آیات کو سن کر ان میں اعتراض نکالتے ہیں ان میں ڈھونڈتے ہیں کہ کون سی ہم اس کے خلاف بات کریں رکو نمبر آٹھ میں اللہ رب العزت نے ہجرت جہاد کرنے والوں کی فضیلت اور ان کے ادر و ثواب کا وعدہ فرمایا اللہ کی مدد کا وعدہ اور فرمایا کہ اللہ ساری طاقتوں کا مالک ہے اگے اللہ تعالی نے قدرت کے دلائل کا ذکر فرمایا زمین و آسمان اللہ کے قبضے میں شمس و قمر کی ترتیب اللہ کے کنٹرول میں رات اور دن اللہ تعالی کی ترتیب کے مطابق چل رہے ہیں آسمان زمین کشتیاں دریا ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے قبضے اور کنٹرول میں لہو ما فص سما واتی و ان سب چیزوں کا مالک اللہ جو ایسے قبضے اور کنٹرول رکھتا ہے جب وہ وعدہ کر لے کے میں مدد کروں گا تو یقیناً اس کی مدد ہوگی تو آہل ایمان جب اللہ کے رستے میں ہجرت جہاد اور دین کی مدد کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی ضرور مدد فرمائیں گے رکو نمبر نو میں اللہ رب العزت نے ہر نبی کے لیے اس کے دور میں مناسب احکام کے عطا کرنے مناسب شریعت کے عطا کرنے کسی کر فرمایا یہ اصل میں ایک سوال کا جواب ہے اعتراض کیا کرتے تھے کہ آپ کہتے ہیں پہلے انبیاء کا طریقہ بھی یہی ہے جو میرا طریقہ ہے تو پہلے نبیوں کے دین و شریعت میں تو بعض احکام مختلف تھے تو آپ کی شریعت میں تو وہ احکام نہیں تو اس میں جواب دیا گیا لکھل متن جالنا من سکن سکھو ہر زمانے میں اس نبی کو اس کے مناسب اللہ تعالیٰ نے احکام عطا فرمائے لیکن اصول دین سب کے یکساں توحید شرک کی تردید عقیدہ آخرت انبیاء اور رسولوں کے اوپر ایمان کتابوں کا نزول جو بنیادی عقائد ہیں وہ سب کے مشترکہ ان میں کوئی فرق نہیں ہے البتہ کچھ جزوی اور فروئی احکام میں حالات کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے کچھ احکام مختلف عطا فرمائے وہ ہر دور میں رہے ہیں تو ان کو لے کر اعتراض کا حق نہیں آگے اللہ رب العزت نے شرک کی تردید فرمائی آیت نمبر سیونٹی ٹو میں فرمایا عزا تتلا علیہ بینا جب ان کے سامنے ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تعریفی وجوہ لذین کفر المن کر تو بڑی ناگواری نظر آتی ہے آپ کو ان کے چہروں کے اوپر ایسے بڑے دب کے اور غصے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتی ہے جب قرآن آیات کو سنتی ہے یا کادون یستون بل لذین علیہ ایسے لگتا ہے جیسے یہ آیتیں پڑھنے والوں پر حملہ کر اتنی ناگواری ہوتی ہے ان کو جب قرآن کی آیات سنتے ہیں مشرق اور کافر کُل آپ ان کو کہہ دیجئے افا النبی کو مشرم ظالم اس سے زیادہ ناگوار صورت حال کے بارے میں آپ کو بتائیں اس وقت پیش آئے گی جب قیامت کے دن تم اللہ کے حضور پیش ہو اور تمہیں اصاب کی طرف دکیلا جائے گا وعدہ اللّہ الزین جس کا وعدہ اللہ, اللہ تعالی نے کر رکھا ہے کافروں سے اس وقت اس سے کہیں بڑھ کر تمہاری صورت پر ناگواری ہوگی اس ناگواری سے بچنے کے لیے یہاں پر ناگواری ختم کرلو اور آیات الہیہ پر ایمان کی طرف آ جا رکو نمبر 10 میں اللہ رب العزت توحید کے اثبات کے لیے اور شرک کی تردید کے لیے ایک بڑی خوبصورت مثال دے کے متوجہ کرتے ہیں اللہ کہتے ہیں یا ایھا الناس اسو لوگ ذریبا مسل ایک مثال دی جا رہی ہے فاستمعوا له کان لگا کر سنو اللہ کہہ رہے ہیں کان لگا کر سنو ان الذين من دون الله لن يخلقوا اللہ کو چھوڑ کر جن غیروں کو تم مدد کے لیے پکارتے ہو لئی اسلوق و زبا وہ تو مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے بلا وشتما سارے شرکا اکٹھے ہو کر مکھی بنانے کے لیے جمع ہو جائیں آج ہم مکھی پیدا کریں گے وہ تو مکھھی نہیں پیدا کر سکتے آگے دیکھیے اللہ کہتے وہی اسلب و مضبح بش اللہ ضرور یہ رکھتے تھے اپنے بتوں کے سامنے اپنے معبودوں کے سامنے کھانے رکھتے تھے طرح طرح کے بنا کر آج بھی کچھ لوگ لے کے جاتے ہیں دودھ لے کے جاتے ہیں اور چیزیں لے کے جاتے ہیں طرح طرح کی اللہ کہتے ہیں اس کھانے کے اوپر جو تم نے ان کے سامنے رکھا ہو جب مکھی آ کے بیٹھ جائے تو مکھی بھی تو کچھ کھانا کھاتی ہے نا کھانے کا حصہ لے کے جاتی ہے اللہ کہتے ہیں این یسلوب ہو اگر مکھی کھانا وہاں سے اپنا حصہ یسلب کہا ہے اللہ نے چھین لے ان کا دل تو نہیں کرتا نا معبودوں کا تمہارے کہ مکھی کو کھانا دے مکھی چھین کے لے لے اپنا حصہ لا یستن منو یہ تو مکھی سے واپس نہیں لے سکتے آگے اللہ کہتے ہیں ضعوفا بڑا ہی ضعیف ہے اطالب والمطلوب یہ طلب کرنے والا دعائیں کر اس سے مانگنے والا حاجتیں طلب کرنے والا والمطلوب اور جس سے دعائیں اور حاجتیں طلب کی جا رہی ہیں دونوں ہی بڑے کمزور ہیں آگے کہتے ہیں ما قدر اللہ حق کا قدری انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں پہچان نزیز اللہ بڑی قوتوں کے مالک ہے اللہ تعالی عزتوں کے مالک ہے اللہ اکبر پھر اللہ تعالی نے اہل ایمان کو اللہ کے آگے جھکنے رکو سجود میں مصروف رہنے عبادت کے اوپر استقامت اختیار کرنے افعال خیر کے اوپر قائم و دائم رہنے کی جانب متوجہ فرمایا اللہ کے رسے میں جہاد کرنے کی ترغیب دی اور فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے اسی اللہ چن لیتے ہیں اللہ نے الحمدللہ ہم سب کو چن دیا ہے کیونکہ ایمان ہے ہدایت ہے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے جتنا مشکل صورت حال پیش آئے اللہ کا حکم آسان ہوتا چلا جاتا ہے ملتام یہ تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے ابراہیم علیہ السلام تمہارا نام رکھ کے گئے ہیں کیا نام رکھا ہے ابراہیم علیہ السلام نے مسلم یہی ہمارا تعارف ہے یہی ہماری پہچان ہے ہم مسلمان کیوں فرقوں میں اپنے آپ کو بانٹ اور تقسیم کریں میرا فرا فرقے سے فلاں مذہب سے تعلق ہے مین قبل وفی حاضہ پہلے سے بھی اور اس میں بھی قرآن میں بھی تمہارا یہی نام رکھا ہے ابراہیم کی دعاؤں میں بھی تمہارا یہی نام ہے شہید متن ایک وقت آنے والا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہی دیں گے کہ انہوں نے ایمان قبول کر لیا تھا اور پیغام حق حاصل کر لیا تھا اس اس کی طرف آ گئے تھے اور پھر امت محمدیہ باقی انبیاء کی امتوں پر گواہی دے گی یہ ایک احساس ہوگا تو اپنے آپ کو اس وقت کے لیے تیار کرو صد اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت المؤمنون اس صورت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اصحاب ایمان کی صفات کا ذکر کیا ہے اور اسلام کے بنیادی عقائد کا اثبات بھی ہے حدیث میں ہے صورت مبارکہ کی ابتدائی آیات میں اہل ایمان کی جو صفات مذکور ہیں اگر کوئی ان پہ عمل کر لے تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عل سے بھی منقول ہے کہ ان سے جب کوئی پوچھتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ذکر تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی علہ ان آیات کی تلاوت فرماتے تھے ان کے سامنے چنانچہ نایات میں جو ذکر ہے فرمایا قد افلح المؤمنون اصحاب ایمان کامیاب ہے نماز میں خوشو اختیار کرنے والے آبز کاموں سے اعراض کرنے والے زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کرنے والے اپنی عزتوں کی حفاظت کرنے والے اور اپنی امانتوں اور عہد کی پاسداری اور لحاظ رکھنے والے اور اپنی نمازوں کی محافظت کرنے والے هم الوارسون الزینسن الفردوس یہ جنت الفردوس کے وارث ہیں حال اللہ تعالیٰ ہم سب کے اندر یہ اصاف پیدا فرما دیں اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کی جانب اسے متوجہ فرمایا اور تخلیق کے مختلف مراحل ذکر کرنے کے اختتام میں یہ فرمایا سما انشانہ خلقن آخر جب ہم نے اسے پیدا کیا تو پہلے کیا تھا نطفہ تھا پانی کی بوند بوٹی خون جمع ہوا یہ مختلف مراحل سے گزرنے کے بعد سما انشانہ و خلق بالکل دوسری نئی مخلوق بن گیا دیکھیے انسان کو اللہ تعالیٰ نے کس قدر خوبصورت حسن و جمال سے نوازا ہے تو پہلے اس لطفہ یا اس خون میں اس طرح کے خد و خال واضح اور نمایاں نہیں تھے. لیکن اللہ تعالی نے اسے خوبصورت انسان بنا فتبارک اللہ حسن الخالدین اللہ بڑے ہی برکتوں والے ہیں جو بہترین تخلیق فرماتے ہیں پھر اللہ تعالی نے موت کا اور اس کے بعد دوبارہ حیات کا ذکر فرمایا اور نشانات قدرت میں تدبر کی دعوت دی کائنات میں پھیلی ایک ایک نشانی پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ اللہ تعالی دوبارہ پیدا کرنے کے اوپر قادر ہے اور انعامات ربانیہ کا تذکرہ فرمایا مختلف انعامات کا ذکر ہوا زیتون انگور کھجور اور مختلف قسم کے مویشی اور ان سے استفادہ وہ نلقم فی نام عبرا جانوروں سے نسخے مما فی بتونہ ہو و لکمفیہ منافع یعنی ان کے دودھ سے بھی استفادہ ان کے گوشت سے بھی استفادہ باربرداری کے بھی کام آتے ہیں یہ مختلف فوائد اللہ نے تمہیں عطا فرمائے لہٰذا اللہ کی ربوبیت کے قائل ہو کر اس کی توحید پر کارپند ہو جاؤ رکو نمبر دو میں اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ صلاحت کی اپنی قوم کی جانب بھیجنے کا ذکر فرمایا حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے کے بھی انبیاء ہیں حضرت آدم علیہ السلام ہیں جگر انبیاء ہیں لیکن زیادہ تر تذکرہ حضرت ن علیہ السلام کا ملتا ہے حضرت نو علیہ السلام اور ان کے بعد کے انبیاء کا تذکرہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تاریخ انسانیت میں منحص القوم مجموعی طور پر امت گمراہی کی طرف چلی گئی یہ حضرت نو علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوا اس سے پہلے اکا دکا انفرادی واقعات تھے قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا لیکن ایسا نہیں تھا کہ امت مجموعی طور پر گمراہی میں چلی گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عن علیہ سے امبیا کے واقعات کا آغاز فرمایا نوح علیہ السلام نے لوگوں کو دعوت توحید دی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے انہیں ڈرایا لوگوں نے حضرت علیہ السلام کے متعلق طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کی پس ان میں یہ بات تھی یدوعین فض اللہ علیہم حضاء اللہ بشرم یہ تو انسان ہی ہے ہمارے جیسا یہ چاہتا ہے کہ برتری جمائے ہمارے اوپر اگر اللہ نے کوئی نبی بھیجنا ہوتا تو اللہ فرشتہ بھیج دیتے جیسی باتیں یہ کر رہا ہے ایسی باتیں ہم نے کہیں سنی نہیں ہیں بھی جنت ہمیں تو لگتا ہے کہ اس کو کوئی جنون کا مرض لاحق ہو گیا معاذ اللہ تعالیٰ یہ طرح طرح کی باتیں نبی کے خلاف مشترکہ باتیں تھیں انبیاء کے خلاف کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے حضرت ن علیہ السلاۃ والسلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا بے آینہ واحینہ اللہ کے حکم کے مطابق اور اللہ کی نگرانی میں جب حکم الہی آیا حضرت نوح علیہ السلام خود بھی کشتی میں سوار ہوئے اور ایمان والوں کو بھی اور جس کے متعلق رب نے فرمایا اس کو کشتی میں سوار کیا اور باقی سب لوگ غرق کر دیے گئے اور اللہ نے فرمایا ولاۃ و خاطبنی فل لذین میرے سے بات نہیں کرنی ظالموں کے متعلق جن کو اب تباہی اور بربادی اور عذاب سے دوچار کر دیا ہے یہ سب ظالم ہیں ولاۃ و یہ اس موقع پر فرمایا جب بیٹے کے متعلق ن علیہ صلاۃ نے عرض کیا تھا ان من اہلی یا اللہ یہ میرے احل میں سے ہے اور تو نے وعدہ کیا ہے کہ میرے احل کو بچائے گا فرمایا میں اللہ سب نہ لے کر بلا پھر آگے نجات دینے کا ذکر ہے پھر حضرت نوح علیہ صلاحت وسلام کی چند دعاؤں کا تذکرہ ہے رکو نمبر تین میں دیگر انبیاء علیہ السلام ان کی بیسط کا تذکرہ فرمایا ان میں حضرت صالح علیہ السلام کا بھی ذکر حضرت حد علیہ السلاۃ والسلام کا بھی ذکر قوم کا ان کو جواب اور ان کو مشترکہ بات جو پہلے بھی انہوں نے کہی اسی طرح کی بات کہ آپ تو ہمارے جیسے انسان ہیں یا قلعہ ماتا کلو نہ کھاتے پیتے ہیں اور اسی طرح چلتے پھرتے ہیں اور ایسی باتیں کرتے ہیں جو باتیں ہم نے سنی نہیں ہیں اور استحضاء اور مذاق اڑائے اللہ تعالی نے انہیں بھی تباہی و بربادی سے دوچار کر دیا فاخت ہو مسیاح ایک چیخ نے ان کو پکڑ لیا اور وہ جھاگ بنا کر رکھ دیے گئے یت نمبر چوالیس میں اللہ فرماتے ہیں تم ارسلنا رسولنا تترا تترا کا مطلب یہ ہوتا ہے مسلسل رسول بھیجنا گیپ کے بغیر مسلسل ایک ایک وقت میں کئی کئی رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی رسول ہے انہی کے زمانے میں حضرت لطا علیہ السلام بھی رسول ہے کئی کئی رسول ایک ایک وقت میں ہم نے بھیجے لوگوں کی ہدایت کے لیے کلامہ جا امت رسول <سؤال> جب رسول امت کے پاس آتے تھے لوگ ان کی تقسیم کرتے تھے اور ان کی باتوں کو نظر انداز کر دیتے تھے اور ایک دوسرے کے پیچھے لگ جاتے تھے نبی کی بات کو نہیں مانتے تھے رسولوں کا یہ سلسلہ چلتا رہا اقوام مخالفت کرتی نہیں اور تباہی سے دوچار ہوتی رہی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر فرمایا فرعون قوم فرعون کی جانب بھیجا وہ بھی یہی کہنے لگے انوکمنشرعین مصرنا یہ تو دو انسان ہیں ہمارے جیسے ہیں ان کی قوم ہماری فرما بردار ہے اور ہم ان کی بات مان لیں چنانچہ انہوں نے ان کی تقزیب کی فقان من بن اللہ تعالیٰ نے انہیں تباہ و برباد فرمایا پھر حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم اور ان کے نشانی نے کا ذکر فرمایا اور ان کو ٹکانہ عطا کرنے کا ذکر فرمایا اور رکو نمبر چار میں اللہ فرماتے یا ایوہا رسول اللہ نے ان رسولوں کو یہ حکم دیا کلو منقی وامر رسالحا اللہ کے پاکیزہ رزق میں سے تم کھاؤ اور نیک امال کے اوپر استقامت احتیاط کرو رزق حلال سے نیک عمل پر استقامت نصیب ہوتی ہے <اقع> انبیاء علیہم سلاۃسلام کے اصول دین مشترکہ ہے لیکن لوگوں نے بعد میں اپنے اپنے فرقے بنا لیے اور انبیاء کی تعلیمات سے انحراف کرنے لگے دین نام کے حد تک ان کے پاس رہا کہ ہم فلا نبی کی امت فلا نبی کی امت ہیں لیکن اصل دین کے اوپر عمل کرنے سے انہوں نے روگردانی اختیار کی دنیا کی آزمائش اور دنیا کی آسائشوں کا تذکرہ فرمایا اور خدا خوفی کرنے والے لوگ جو ان آسائشوں کو رکاوٹ نہیں بننے دیتے اپنی رب کے تعلق کے درمیان ان کا ذکر ہوا اللہ کے خوف سے خوف زدہ رہتے ہیں اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے جو کچھ بھی دیتے ہیں راہ خدا میں جو کام بھی کرتے ہیں تو ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں ڈر رہے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خوف ہوتا ہے کہیں کو تاہی نہ رہ گئی ہو ہمارے عمل میں کہیں ایسا نہ ہو کہ قبول نہ ہو یہ الاء ایک یوسار او نف الخیرات وحم ایسے لوگ ہی ہیں جو خیر کے امور میں سبقت کر رہے ہیں اور جلدی اسی طرف جا رہے ہیں اللہ ان لوگوں کے مالِ خیر کی قدر فرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں منفی طرز عمل اختیار کرنے والوں کو تمبی کی گئی اور انہیں تدبر کی دعوت دی گئی اور فرمایا <تصفح> تم اپنے رسول کو پہچانتے نہیں ہو چالیس سال کا عرصہ تمہارے درمیان گزارا ہے ان کی دیانت صداقت کے اوپر سبھی کا اتفاق ہے اب وہ پیغام حق ہماری جانب سے لا کر تمہیں پہنچا رہے ہیں تو تم کیوں تدبر اور غور و فکر نہیں کرتے ان کی بات میں اگر تم عقل و خرد کے ساتھ تدبر کرو گے تو تمہیں حقیقت حال سے آگاہی ہو جائے گی کہ اللہ کے رسول ہی. اگر اللہ ہیں آیت نمبر سیونٹی ون میں بڑی اہم بات فرمائی اس آیت مبارکہ میں لوگ یہ چاہتے ہیں حق آئے ہماری خواہش کے مطابق آئے قرآن اس طرح سے کوئی ایکسپلین کرے کہ میری جس طرح میں زندگی گزار رہا ہوں قرآن اس کے مطابق آ جائے آج کل بھی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو اقتدار چاہتے ہیں قرآن ہمارے مطابق لوگ کوئی ایکسپلین کریں یہ تو اللہ نے حفاظت کا وعدہ لیا ہے ذمہ لیا ہے تو قرآن کو یہ تبدیل نہیں کر سکتے پہلی کتابوں کو تو کتابیں ہی تبدیل کر دی ان آپ اس کے معنی کو مرضی کے مطابق بنانے کی کوشش میں رہتے ہیں سکالر کھڑے کیے جاتے ہیں ایسے مطلب ایسے معنی عوام کو پتہ نہیں ہوتا اصول دین کیا ہے اور قرآن مجید کی آیات ان کے معنی و مفہوم سے زیادہ باخبر نہیں ہوتے وہ ان کی باتوں میں آ جاتے اللہ کہتے ہیں ولا حق و اگر حق ان کے پیچھے چل پڑے اور ان کی خواہشات کے مطابق حق اپنے آپ کو بنا لے لفصت و لرض ونفینہ یہ نظام عالم تباہ برباد ہو جائے اللہ نے اس نظام کو قائم رکھنا ہے اس لیے حق کو اللہ تعالی نے واضح کرنا ہے تو اللہ کے بندے ایسے ہوں گے جو لوگوں کو کھول کھول کر حق بتاتے رہیں گے آگے اللہ فرماتے بل تعینہ ذکر ذکر ہم, ہم ان کی نصیحت کو ان کے پاس پہنچا چکے ہیں لے کے آ چکے ہیں لیکن یہ نصیحت سے احراض کر رہے ہیں ام تسلم خرجن کیا آپ ان سے کوئی اجرت مانگتے خرچہ مانگتے کہ میں تمہیں یہ پیغام حق سنا رہا ہوں مجھے پیسے دو اخراج کا خیر آپ کا اجر تو اللہ کے ہاں محفوظ ہے وہ, وہ خیر الرازقین وہ بہتر رزق عطا کرنے والا ہے آپ تو انہیں سیدھے رستے کی جانب رہنمائی فرما رہے ہیں اور آگے فرمایا کہ اللہ ان پر جو آزمائشیں تاریخ فرماتے ہیں اوپر کچھ آزمائشیں آتی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی آپ کو نکلنے پہ مجبور کر دیا اللہ نے آزمائش بھیج مکہ والوں تک یہ آزمائشیں انہیں سمجھانے کے لیے آتی ہیں مگر یہ گڑ کی طرف نہیں آتی حتیٰ فتحل بابن شدید کوئی سخت تکلیف آزمائش آ جاتی ہے پھر مایوسی کی طرف چلے جاتے پھر آ جاتے ہیں کہ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ از ازمائش کو ختم فرمائے, فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم صورت المؤمنون کے رکو نمبر پانچ میں اللہ رب العزت نشانات یا قدرت کا تذکرہ کرتے ہوئے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے زندہ کیے جانے کو ثابت فرماتے ہیں اور توحید کی جانب تردید شرک کی جانب ایک مخصوص انداز و اسلوک کے ساتھ دعوت دی گئی قل من الرز و امن ان کن تم آپ نے پوچھی کہ کس کے لیے ہے زمین اور جو کچھ زمین میں ہے اگر تم جانتے ہو تو سیقول جواب میں وہ کہیں گے سب اللہ کے لیے ہے اللہ فلاط کرون پھر تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو علم رب السماوات ورب العش العظیم آپ ان سے پوچھئے کہ سات آسمانوں اور عارش عظیم کا رب کون ہے تو ان مشرقوں کا جواب بھی یہی ہوگا اللہ کے لیے ہیں یہ ساری چیزیں الفلاطت تک پھر تمہیں ڈر نہیں لگتا علمم آپ ان سے پوچھئے کس کے قبضے میں ہے ہر چیز کی بادشاہت وہ یو جیرو وہی پناہ دیتا ہے بلا یو جارو اور اس کے خلاف کسی کو پناہ نہیں دی جا سکتی ان کن تم تعلمون اگر تمہارے اندر علم ہے کچھ تو بتاؤ اس کا جواب سیقول کہیں گے یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے آگے اللہ کہتے ہیں فا ان پھر تمہارے اوپر جادو ہو گیا ہے کہ جواب تو ٹھیک دیتے ہو لیکن مانتے نہیں بل بالحق نہ ہوں ہم نے حق کو واضح طور پر کھول کھول کے بتا دیا ہے لیکن انکار کرنے والے مشرق کفر پر اڑنے والے غلط بیانی سے کام لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے متعلق طرح طرح کے عقیدے گھڑتے ہیں آپ ان کو بتا دیجئے اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے اللہ کے ساتھ کوئی معبود نہیں ہے اگر کوئی ہوتا عز اللہ کلو الہم و ماخل تو جس نے جو پیدا کیا ہوتا وہ الگ الگ لے کے اپنا بیٹھ جاتا یہ میں نے بنایا یہ میں نے بنایا یہ میں نے بنایا وہ اپنا نظام ادا کر لیتا اور یہ نظام عالم کی تباہی کا پیش خیمہ ہوتا رکو نمبر 6 میں اللہ رب العزت فرماتے عدف آبلتی آسن و سیاح ظاہر ہے جب مشرقین کے شرک کی تردید کی جاتی ہے اور باطل پرستوں کے غلط نظریات و عقائد کے متعلق مکالمہ ہوتا ہے تو ضرورت پیش آتی ہے اچھی انداز کے ساتھ گفتگو کی تو فرمایا ادفا باللتی ہی یا آسن و سیع اگر کوئی برے انداز سے مخاطب بھی کرے برائی کا ارتکاب بھی کرے بھی کرے تو آپ احسن انداز کے ساتھ ہی اسے جواب دیجئے اس کے مقابلے میں اسی طرح کی لینگویج گفتگو اور بات کرنا اسے حق سے دور کرنے کا سبب بن سکتا ہے اور شیطان سے پناہ مانگتے رہیے شیطان انسان کے دل میں رکاوٹ ڈالنے اور انسان کو حق سے دور کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے یہ ابھی تو انکار کرتے ہیں لیکن جب ان کا وقت موت آئے گا اور جب قیامت آئے گی تو ایک وقت ایسے آنے والا ہے جس میں یہ تمنا کریں گے لال اسنفی مات و کلام کاش میں نے اچھے عمل کیے ہوتے آج میں اس صورت حال سے دو چارنا ہوتا یہ بات اس کی زبان پر آنی ہے تو آج اس کو بتایا جا رہا ہے کہ اس صورتحال سے پہلے اپنے آپ کو اصلاح کی جانب متوجہ کر لو اور جہنم کے مختلف عذاب احوال سے نجات کا سامان کر لو پھر آگے احوال جہنم کا تذکرہ کیا گیا اللہ اکبر بڑے خوفناک انداز سے تل فنار النار فیا کالے قالعون آگ ان کے چہروں کو بگاڑ کر کے رکھ دیں چہرے بگڑ جائیں گے آگ کی لپٹیں ان کے چہرے کو مسق کر دیں گے قال ربنا غلب تعلیمہ شک وتنا وقن قوم وہاں پکاریں گے ہماری نحوست و بدبختی ہمارے اوپر غالب آ گئے آج کہتے ہیں سب سے بہترین طریقہ ہمارا طریقہ اور ہماری تہذیب ہے اور وہاں کہیں گے ہماری نحوست ہم پر غالب آ گئی اور ہم تو رستے سے بٹکے ہوئے لوگ تھے کیا ہمیں کوئی نکالنے کا سامان کیا جا سکتا ہے یہاں سے اگر ہمیں دوبارہ واپس کیا جائے تو پھر ہم ایسی حرکتیں اور ایسے عمل نہیں کریں گے ان کو کہا جائے گا کہ تمہیں یہ اس کی سزا دی جا رہی ہے جو دنیا میں تم غلط عمل کیا کرتے تھے خاص طور پہ فتخ تمو ہم سے ہمارے نیک بندوں کا تم مذاق اڑایا کرتے تھے اس کی یہ سزا ہے اسی طرح ہماری آیات کا تم انکار کیا کرتے تھے جب جہنم کی شدت ہو کے کے حالات سے یہ گزریں گے تو دنیا میں جو اچھے حالات ان کے بیچے ہوں گے ان کے متعلق یہ آپس میں گفتگو کریں گے کہ کتنا اثر رہ کے آئے دنیا میں بڑے اچھے اور ایش ویشرت کے سامان اور خوشیوں میں ان کے وقت گزرے کافروں کی جو صورت حال آج بھی تھی تو جب وہاں عذاب جہنم کو دیکھیں گے تو عذاب کی شدت کو دیکھ کر کے کہیں گے لبسنا یومن او باز یومن ہم بس ایک دن یا دن کا کچھ حصہ دنیا میں ٹھہرے تھے تو وہ سارے اچھے دن ان کو فراموش ہو جائیں گے بھول جائیں گے ایک دن یہ دن لگے اللہ عب آفا حسب تمنما خلق اللہ فرماتے ہیں کیا تم یہ سمجھے بیٹھے ہو کہ ہم نے تمہیں آبس اور فضول میں اور کھیل تماشے کے لیے پیدا کیا ہے تم نے ہمارے پاس آنا نہیں ہے ایسا ہرگز نہیں ہے با مقصد بنایا ہے تمہیں اللہ کی وحدانیت کی طرف دعوت دی گئی اللہ کی توحید اور اس کے اقرار ربوبیت کی طرف بلایا گیا جو اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک ٹھہرائے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اس کی غلط روش کے بارے میں ضرور آگاہ کر دیں گے بقر رب فروران تخیر الرحیمین اس کی سب سے آخری آیت میں یہ دعا ہے اے میرے پروردگار مجھے معاف فرما دے مجھ پر رحم فرما اور تو بہترین رحم فرمانے والا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ان کے متعلق منقول ہے کہ انہوں نے ایک بیمار پر ان آیات کی تلاوت فرمائی کی صورت المؤمنون کی جو آخری چار آیات ہیں اللہ تعالیٰ نے اسے شفا عطا فرمائی بعض دفعہ کچھ اثرات بھی انسان پر ہو جاتے ہیں جناتے آتی یہ آیت بہت ہی مؤثر حل اور علاج ہے اس کا آفا حسف تم سے لے کر وہ انتحر الراہمی اس کو طاقت میں پڑھ کر جو ہے گیارہ مرتبہ یا جتنا بھی پڑھ سکے انسان اس کو دم کیا جائے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتی ہے صورت النور اس صورت میں آگے اللہ رب العزت کے نور کا ذکر ہے اس وجہ سے اس کا نام صورت النور رکھا گیا اس صورت کا جو بنیادی مقصد ہے اسلامی معاشرے سے بے حیائی اور فحاشی کو روکنا اور اس کو ختم کرنا ہے اس میں بدکاری کی سزا کا بھی ذکر ہے اگر کوئی جرم کا ارتکاب کرتے ہیں تو ان کی یہ سزا ہے اگر وہ شادی شدہ ہیں تو ان کی سزا سنساری ہے اور اگر وہ غیر شادی شدہ ہیں تو ان کی سزا کوڑے ہیں اور اگر کوئی غلط کسی پر توہمت لگاتے ہیں اس کی اس کی بھی سزا ہے شریعت یہاں پر تو کسی کے خلاف الزام تراشی کر کر کے اس کو اس کا میڈیا کے ذریعے سے اس کو بہت ہی گندا کر دیتے ہیں جب عدالت میں بات جاتی ہے تو عدالت اسے بری کر دیتی ہے اور میڈیا ٹرائل اس کا بہت زیادہ ہوتا رہتا ہے اگر اسلامی حکومت ہو تو ان کے اوپر حد قذف لگ جائے جو کسی کے خلاف غلط بات کر لیکن چونکہ ایسا کوئی معاملہ یہاں ہے نہیں ان سزاؤں کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ یہ سزائیں تو بڑی انسانیت کے حوالے سے طرح طرح کے ان کے جملے ہیں ان سزاؤں کے متعلق لیکن یہ سزائیں ایک نظام کو قائم کرنے کے لیے ایک پاکیزہ معاشرہ بنانے کے لیے فرمایا صورت و ننزل و فرض یہ سورت ہم نے نازل کی ہے اس میں ہم نے احکام فرض کیے ہیں اس میں ہم نے آیات اتاری ہیں اس میں پھر زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورت کی سزا کا ذکر ہوا اور فرمایا سزا دیتے ہوئے تمہیں ترس نہیں آنا چاہیے ان کے متعلق اللہ کا حکم جاری کرتے ہوئے ترس نہ کھاؤ اور ان کو سر عام سزا دی جائے تاکہ دوسروں کو بھی عبرت ہو اور وہ اس طرف نہ آئے پھر آگے فرمایا آیت نمبر تین میں کہ جو پاک باز مرد ہوتے ہیں وہ رشتہ بھی پاکیز تلاش کرتے ہیں اور جو پاکیزہ عورتیں ہوتی ہیں ان کے لائق اور مناسب بھی پاکیزہ مرد ہوتی ہیں تو ایمان دین پاکیزگی تقوی یہ انتخاب کی وجہ ہونی چاہیے ایک اچھے انسان ہوئے وقر مزال کا عالم حرام ہے مومنین پر یعنی جو پاک بعض نیک اور خدا ترسیدہ انسان ہیں وہ ایسے لوگوں سے رشتے قائم کرے جو بدکارہ ہیں اور جو فحاشی میں مبتلا ہیں یہ ان کے لیے مناسب عمل نہیں ہے جو جس طرح کا ہوتا ہے وہ اسی جیسا رشتہ عموماً تلاش کرتا ہے تو یہاں مناسبت کو ذکر کیا جا رہا ہے پاکیزہ لوگ پاکیزہ رشتے ہی تلاش کرتے ہیں پھر آگے غلط تہمت پر اسی کوڑے کی سزا کا ذکر ہے اگر کوئی کسی پر غلط تہمت لگاتا ہے کہ اس نے برا کام کیا ہے حالانکہ برا کام نہیں کیا اس نے تو اس کے اوپر بھی سزا جاری ہوگی اور فرمایا جو کسی پر توہمت لگائے لا شہادت یہ مردود شہادا ہے اس کی گواہی آئندہ کسی بھی معاملے میں قبول نہیں بلا تک بلحم شہادق ایسے لوگ فاسق شمار ہوتے ہیں تابو ذالی کا او اگر کوئی توبہ کر کے اپنے اصلاح احوال کر لے تو خدا کے ہانسی اسے معافی مل جائے گی لیکن دنیا کے قوانین کے اندر یہ مردود و شہادہ ہو جائیں گے بعض ایسے واقعات پیش آتے ہیں جس میں اپنے گھر میں انسان کسی بات کو دیکھتا ہے لیکن زبان پہ نہیں لا پاتا ایسے بھی کچھ واقعات و احوال ہوئے بیوی نے شوہر کو دیکھا کسی کام میں شوہر نے بیوی کو دیکھا کسی کام میں ایسی صورت میں کیا کیا جائے تو اس کی ایک مخصوص صورت ذکر کی گئی جسے لعان کہتے ہیں لعان میں قسمیں آتی ہیں شوہر بھی قسمیں اٹھاتا ہے مخصوص طریقے سے بیوی بھی قسمیں اٹھاتی ہے اور پھر حاکم وقت قاضی وقت ان کے درمیان تفریح کرا دیتا ہے لعان کہا جاتا ہے اس کو اس لعان کا حکم ذکر جی ہوا ہے اور اس کے دوسرے رکو میں اور تیسرے رکو میں اللہ تعالی نے صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ طاہرہ متخرہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ کی پاکیزیے کو بیان کیا ہے منافقین ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کی کوشش میں رہتے کوئی ایسی بات نکالی جائے جس سے حضور کو پریشان کیے گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر میں یہ واقعہ پیش آیا بل المستلق کی جانب آپ کا سفر تھا واپسی پر ایک مقام پر ٹھہرے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہار گم ہو گیا وہ قضاء حاجت کے لیے گئی تھی تو ہار کہیں گم ہو گیا تو وہ ہار کی تلاش میں تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کو روانہ ہونے کا حکم دیا حضرت عائشہ نے واپس آ کر دیکھا تو قافلہ جا چکا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت صفان رضی اللہ تعالی عنہ حضور نے ان کے ذمہ لگا رکھا تھا کہ تم پیچھے آیا کرو جو گرا پڑا سامان یا کوئی بزرگ و ضعیف اگر رہ جائے اس کو لے کر لشکر میں ساتھ شامل ہو جائے کرو وہ آئے انہوں نے دیکھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اپنی سواری کو ان کے آگے کر دیا حضرت عائشہ بیٹھ گئی اور لشکر کے ساتھ لشکر میں پہنچا دیا مدینہ جانے سے پہلے ہی منافقین نے طوفان بدتمیزی پر کر دی اور الزام تراش پہ کر دی اور اس, اس کا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ سیرت کی کتابوں میں ہے کیسے پھر حضرت عائشہ کی برات نازل ہوئی اور کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا کہ اللہ نے آسمان سے تیری برات نازل فرمائی کس کے صحابہ نے کیا کیا مشورہ دیا کچھ سادہ لوگ ایسے تھے جو کچھ لوگوں کی باتوں میں آگے تھے تھے وہ مومن ہی لیکن بعض دفعہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بات بہت زیادہ باہر پھیل جائے تو وہ کہتے ہیں اچھا اتنے لوگ بات کر رہے ہیں پتہ نہیں ایسا کہیں ہوا نہ ہو اللہ تعالی نے ان کی بھی اصلاح فرمائی ان الزی نے جاف کی جو لوگ اس طرح کا جھوٹ کا پلندہ گھڑ کے لے کے آئے ہیں وہ تمہارے اندر کی ایک جماعت ہے یعنی منافقین کی جماعت ہے لاتب شر القم تم اس کو برا نہ سمجھو اللہ جب برات نازل کریں گے تو حضرت عائشہ کی پاکی رہتی دنیا تک قرآن میں تلاوت ہوتی رہے گی حضرت عائشہ فرماتی تھی مجھے بس یہ تھا کہ اللہ میری پاکی اپنے نبی پر واضح فرما دیں گے مجھے یہ نہیں تھا کہ اللہ قرآن کی آیات بنا دیں گے لیکن قربان اپنے رب پہ جس نے قرآن کی آیات بنا دی اللہ اکبر ولزی طلّہ کب رب جو سرپرست بنا اس کے بڑے حصے کا اس کو دردناک عذاب کی دھمکی دی گئی اور وہ تھا عبداللہ بن ابئی بن سلول اسی نے یہ ساری پلاننگ بنائی تھی منصوبہ تیار کیا اللہ کہتے ہیں لولہ اس سمے تم ہو جب تمہارے سامنے یہ بات کرنے والے کر رہے تھے تو تم نے یہ کیوں نہیں کہا صحاب ایمان نے مبین یہ تو کھلا ہوا جھوٹ کا پلندہ ہے اس پر گواہ کیوں نہیں لے کے آئے جب گواہ نہیں لے کے آئے تو اللہ کے نزدیک جھوٹے اور اگر اللہ کا فضل شامل میرے حال نہ ہوتا تو ان باتوں میں پڑھنے کی وجہ سے تمہارے اوپر عذاب آ جاتا یہ کوئی چھوٹی بات ہے معمولی بات ہے کہ ایک پاکیزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اس کے محترمہ تم اس طرح کے بہتان تراشیاں کر رہے اللہ اللہ ہوتی ہے کہ آئندہ ایسی باتوں میں ہرگز مبتلا نہ ہونا اگر تمہارے اندر یہ ہے ایک اصول ذکر فرمایا انفاہشہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلے لحم عذاب علی منفی دنیا والاخرہ ایسے لوگوں کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دردناک سزا ملے گی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کچھ ویڈیوز بناتے ہیں جو کچھ میسج بناتے ہیں جو کچھ سٹوریاں بناتے ہیں جو سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کرتے ہیں یا ایسے پیغامات کو شیئر کرتے ہیں یہ آیت ان کو دردناک عذاب کی دھمکی دے رہی ہے